جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہے اس لیے ان سے ہوشیار رہو اللہ کی مار ہو ان پر یہ کہاں اوندے چلے جا رہے ہیں وَإذا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 اللہ ہی کہیں لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں لئن رجعنا إلى المدينة الأعز منها الأذل ولكن لا عزتین کہتے ہیں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 ائل دین امنول تل ام الکم و لکھ لکھ ممول خوص اے ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد